کیے جاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی تنوین کو بھول نہ جائے کہ دو زبر دوزے دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو نون ساکن کے تنوین کے بعد حروف یر حروف یرملون اسے آپ اس وقت نہایت بولڈ انداز میں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں حروف یارملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا ادغام ہوگا وہاں کیا ہوگا ادغام ہوگا اب ہم نے حروف تو سنا حروف یورملون ہے کیا یہ بھی لکھا ہوا ہے حروف یرملون چھ ہیں اور وہ یہ ہیں جن سے لفظ یرملون بنا ہے وہی حروف یورملون ہے کون کون سے مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرائے آپ سب بھی دوہرائیے یا را ریم رام را پر جو اس کا تیسرا مدنی پھول ہے اس میں ادغام کے ہجے بھی ہیں تو آئیے پہلے لفظ کے ہجے بھی کر لیتا ہے میم نون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 کہ آپ نے عبد العزیز کے گناہ اٹھا لیے پرانے پاک, پاک کے نور سے منور ہونے لیے کے, قرآن پاک پاک کے لیے تجوید کے مطابق پرانے پاک سیکھنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ نہیں سورت الملک کی تلاوت مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ رب فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سلاسلام علیکیا رسول اللہ علی صحابیا حبیب اللہ سلاۃ وسلام علیکیا نبی اللہ يا نور اللہ میٹھے میٹھے اس کہیں بھائیوں مرشق طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خوشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت لکھتے ہیں کہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جب تم مرسلین علیہ السلام پر دورد پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ, اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اور الحمد ہم نے نور ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ادغام کی شروع کر دیا تھا تو مدنی لیجئے قاعدے کا سفا نمبر ستائیس سبق نمبر چودہ نمبر ستائیس تیسری لائن سے ہمارے سبق کا آغاز ہوگا اس سے قبل کہ ہم سبق کا آغاز کریں آئیے ادغام کے متعلق کچھ سنتے ہیں میری چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں آپ سکرین پر بھی اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جو دکھایا جا رہا ہے اور اس کا بھائی بھی میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ کہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کا کون سا قاعدہ سیکھا تھا اظام یہ اضام کون سے نمبر کا قاعدہ ہے تیسرے نمبر کا پہلا قاعدہ کون سا تھا اظہار کون سا تھا اظہار دوسرا قاعدہ مدری چینل کے ناظرین بھی سات شاہ مل رہے ہیں اقفا کون سا تھا اقفا اور تیسرا اس وقت آپ اسکرین پر مراحضہ کر رہے ہیں افغام کی تعریف کے ن ساکن یا تنوین کے بعد حروف یارملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا را اور لام میں بغیر گنا کے اور باقی چار حروف میں گناہ کے ساتھ اچھا یہ بتائیے حروف یرملون کتنے ہیں چھ ہیں اور کون کون سے ہیں یا را میم لام نون تو ہم نے پچھلے سلسلے میں نون ساکن کی مثالیں پڑی تھیں نون ساکن کے بعد عروف یارملون آیا اور وہاں پر اظغام کا قاعدہ ہوا آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 27 کی تیسری لائن سے جو ہمارا سبق شروع ہوگا اس کے اندر تنوین کی مثالیں ہیں تنوین کسے کہتے ہیں دو صبر دو, دو, دو, دو, دو پیش کو تنوین کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ آئے گا اور قاعدہ کون سا ہوگا اظغام کا ان شاء اللہ توجہ رکھیے الرحیم آپ چینل پر بھی ملازم فرما رہے ہیں جی عرض آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا کس طرح ہوگا ارشاد فرمائیں یہاں تنویر کے بعد حرف یا ہے جو کہ حروف یارمل میں تھے اس سے یہاں ادغام کا قاعدہ ہوگا اور یہاں گنا کر کے پڑھیں گے اللہ اللہ کے سبحان اللہ ذرا بابا سے بلند کر دیجیے لیکن اس میں نیت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذکر اور رضا کی نیت سے ٹھیک ہے ان شاء اللہ آگے پڑھیے جی آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا تنوین کے بعد ہر سیاح آ رہا ہے جو کہملون میں سے اس لیے یہاں پر اتغام کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر غناہ کر کے پڑیں گے آگے بڑھیے جی حضور آپ ارشاد فرمائیں یہاں پر اظگام ہوگا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے واؤ آ رہا ہے اس لیے یہاں احتام کریں گے انتغام کا قائدہ ہوگا کریں گے حضرت غنہ کر کے پڑیں گے سہارنا کہ آگے بڑھیے آپ ارشاد فرمائیں یہاں کس طرح کیا قائدہ ہوگا کس طرح ہوگا یہاں پر تنویر کے بعد یار ہے جو کہ حروف یلملون میں سے ہے اس لیے یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا اور گناہ کر کے پڑھیں گے سلحان اللہ آگے بڑھیے جی آپ ارشاد فرمائی کی یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پر تنویر کے بعد روف یرملون میں سے میم آ رہا ہے اور یہاں پر اس کو گناہ کر کے پڑھا جائے سبحان, سبحان, سبحان اللہ اچھا کوئی اسلحم بھائی یہ بتائیں کہ اس لفظ میں اور دوسرا قاعدہ کون سا ہو رہا ہے چلیے آپ ارشاد آپ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہار ہے جی جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور بغیر گن... بغیر گناہ کے پڑھے گا آگے بڑھیے منیرن جی اصل آپ فرمائیے کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا کس طرح ہوگا یہاں پہ تنوین کے بعد روپیار ملون میں سے میم آ رہا ہے اس لیے یہاں اقدام کا فائدہ ہوگا اور گناہ کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ مدری چینل کے ناظرین بھی متوجہ رہیے آگے پڑھتے ہیں یہاں پہ <moisturizer American translation pronunciation>. کون سا فائدہ ہو یہاں تنوین کے بعد حرف نون آ رہا ہے ماشاء الروپ یمنون میں سے اس لیے یہاں انتظام کا فائدہ ہوگا اور گناہ کر کے پڑھیں گے آبر شادی خیر یا تنمین کے بعد حرف نون آ رہا ہے جو کہ ارف یورمل میں سے ماشاء یہاں پر ادگام کا قاعدہ ہوگا یا گنا کر کے پڑیں گے سبحان اللہ اب آپ تمام اسلامی بھائی بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی متوجہ رہیے محمد اللہ اللہ محمد, محمد, محمد اللہ اللہ اسلامی بھائی نے توجہ ماشاءاللہ اللہ اچھی دلائی کہ مین مشدد ہے کریں گے محمد محمد اللہ جی حضرت آپ رشاد یہاں سر کے بعد رفیع میں سے راہ آ رہا را را ہے ماشاء اور یہاں پر اتغام ہوگا مگر غنہ نہیں کریں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھیے چینل کے ناظرین اس لفظ کو دیکھ رہے ہیں کہ محمد یہ جو تنوین ہے یہ سیدھی را کے ساتھ مل گئی اور یہاں غنہ نہیں ہوا آگے الرحیم روا الرحیم جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے کون سا قائدہ ہو رہا ہے یہاں پر تنوین کے بعد را آ رہا ہے جی اس لیے یہاں پر از کا قاعدہ ہوگا ماشاءاللہ مگر گناہ نہیں کریں گے سبحان اللہ آگے بڑھیے مصبد کلیما مصد کل جی جہاں پر تنوین کے بعد روف یارمالون میں سے لام آ رہا ہے ماشاء تو یہاں پر گنا کر کے نہیں پڑھیں گے اور قاعدہ کون سا ہوگا قاعدہ اس میں ادغام کا ہوگا سبحان اللہ ماشاء اب اس میں بھی مدری چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں مسدی قلپ کے اوپر جو تنوین ہے اس کی جو نون کی آواز ہے وہ ڈائریکٹ لام سے مل گئی غنہ ہی نہیں ہوا مسدما ٹھیک آگے پڑھتے ہیں آپ ارشاد فرمائیں یہاں تنوین کے بعد روپیار ملون میں سے لام آ رہا ہے ماشاء یہاں <سؤال> ادگام کا قاعدہ ہوگا لیکن گناہ نہیں کریں گے میٹھے میٹھے اسکان بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے تین ستنے تین لائنس پڑھ کر ادغام کے قائدے کو مکمل کیا انشاءاللہ عزوجل آئندہ سلسلے میں نون ساکن اور تنوین کا آخری قائدہ اقلاب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سیکھیں گے تو سبق کو دہراتے رہیے ایک دوسرے کو سناتے رہیے ان شاء اللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تجوید کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس میں خبرائیں بھی نا کہ دیکھیے جو روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرآن مجید فرقان حمید اچھے انداز سے پڑھتا ہے تو وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے اور اگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا اس پر شاخ گزرتا ہے مشکل سے پڑھتا ہے اس سے حروف ادا صحیح طور پر نہیں ہو پاتے پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے تو فرمائے کہ ایسے شخص کے لیے دگنا آج رہے ہیں تو الحمدللہ للہ مدرسۃ المدینہ بالغان دنیا بھر میں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے نماز اشاں کے بعد لگتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ اپنی سہولت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی وقت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں آپ ضرور اپنے قاعدے کو ان کے پاس بھی جا کر درست کیجیے اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغات کل الحمد للہ احتمام گھروں مدارس کے اندر ہوتا ہے وہی مدری منع مدرسود المدینہ لل بنین میں پڑھتے ہیں مدری منیہ مدرسود المدینہ لنات کے اندر پڑھ رہی ہیں حفظ و ناظرہ کا سلسلہ ہے پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ اللہ سینکڑوں مدارس قائم ہے حمد. تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں سب کچھ معاملات ہو جائیں اور ہم خالی رہ جائیں تو عرض یہ کہ آپ جلدی جلدی اس کے لیے کیجیے اور, اور پڑھیے انشاءاللہ شاء بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ میں استقامت کے ساتھ اس مدنی قاعدے کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی آپ آب مدنی چینل کے ناظرین بھی گھر میں دوہرائیے سبق کو ہمارے اسلامی بھائی بھی آپس میں دوہراتے ہیں آپ شرم نہ کیجیے آپ دوہرائیے اگر آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہے آپ اس کا سنا اور اپنا اس کو سنائیے بالکل اس کے اندر شرمانے کی بات نہیں ہے اگر کوئی کوئی اسلامی بہن بیٹی ہیں والدہ ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو سنائے اپنی بیٹی کو سنائے وہ ان کو سبق سنا آپس میں سب سنائے گھر میں بھی آپ بھی سنائیں اور یہاں اسلامی بھائی بھی ایک دوسرے کو سنائیے سنائیے جہاں پہ غنہ کے ہیں وہاں پہ غنہ بھی کیجیے يا رب ارحمني يا رحمني منيرا بِذَنبٍ وَرَحْتَهُ نَوْصُكُمْ وَوُجُودِي وَحَقِّي حَقٍّ نَعِيذُهُ بَلْ تَمِثْلُ مِنْ حَقٍّ حَقٍّ وُجُودِي وَيَوْمِ يَوْمِهِ وَخَلِّي وَوُجُودِهِ أَوْفَرُ رَحِيمٌ رَوْهُ اس سبق کے اندر دو تین مقامات پر را پر زبر اور پیش ہے تو راپ کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے زبر اور پیش ہو تو موٹا پڑنا ہے یہ آپ سبق سنیں یہ اس بات کا بھی خیال نہیں تھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم, علی علی وسلم آئیے درس فیضان سنت سنتے ہیں الحمد رب العالمین و والسلام علی سید المرسلین اما بعد رجی بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم السلاۃ و السلام علیہ رسول اللہ صحابیا حبیب اللہ السلط و السلام علیہ نبی اللہ صحابیا نور اللہ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 جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض آدیث مبارکہ کے مطابق و حجت الحرام کا پہلا اشرا یعنی ابتدائی دس دن رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہیں اور یہاں میں آپ کی توجہ ایک بات کی جانب کرواؤں گا آپ اسلامی بھائیوں کی بھی مدنی چینل کے ناظرین کی بھی آج تک ہم یہ پڑھتے تھے زل ہجت الحرام زلحجت الحرام یہاں میرت نے یہاں پہ اس کی آراب اس لوز پر لگا دی ہیں اور آپ کی عادت ہے کہ آپ الفاظ پر آراب بھی لگا دیا کرتے ہیں فیضان سنت میں ایک ایک صفحے پر نہ جانے کتنے آراب ملیں گے کہ یہ کیا ہے زلحجت الحرام آپ بھی کہہ دیجئے کیا ہے ذو الحرام مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرائے کیا ہے ذو حجت الحرام تو اس کے ابتدائی دس دن رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہیں ہے رمضان قائم ہے سو یہ سمجھیے ان دنوں میں اللہ ازل کے چار حروف کی نسبت سے اشرض ذو حجت الحرام کے متعلق چار روایات سرکار نامدار مدینے کے تاجدار محبوب رب غفار عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا فرمان ہے ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا عمل اللہ عزوجل کو محبوب نہیں ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عزوجل کو, عز کو محبوب نہیں صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کی یا رسول اللہ عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اور نعرہ خدا عزوجل میں جہاد فرمایا اور نہ رہے خدا زوجل میں جہاد مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا حدیث پاک میں ہے اللہ عزوجل کو عشرہ گل ہجا سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسند نہیں اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے آل سبحان آل حضرت سیدنا ابو قطاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ سینس گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے مجھے اللہ عزوجل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی نو ذو الحجت الحرام کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گنا مٹا دیتا ہے اللہ! اب بھی نیت کر لیجیے انشاءاللہ شاء روزہ ضرور رکھیں گے عائشہ صدیقہ تو یہ بات طاحرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا عرفہ یعنی نوب الحجت الحرام کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے مگر حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے اسے عرفہ یعنی نوز الحجت الحرام کا روزہ مکرو ہے کیا حضرت سیدنا ابن اللہ تعالیٰ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ پرنور شاف یوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفہ کے دن یعنی نوز الحجت الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ حاجی جو وہاں ہوگا اسے روزہ نہیں رکھنا اسے مکرو قرار دیا گیا ہاں ہم جب یہاں پر نو حجت الحرام کا دن ہوگا تو ہم یہاں پر روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر خیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماقی ماقی مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے سنت و برے اجتماع میں جو مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتے ہیں اس میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے عشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدن انعامات کا رسالہ پُر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے ان شاء اللہ اس کی برکت سے پابندی سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کورونے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ اللہ ہر اسلامی بھائی اپنا مدنی ذہن بنائیں مدنی چینل کے ناظرین بھی اس مدنی مقصد کو دہرالیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان اللہ اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے ان اللہ اللہ ایسا کرے جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری متری مچی ہو آئیے صورت الملک کی تلاوت سنتے ہیں تبارك الذي بيده الملك وهو علاق المشيش قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سلاوات صداقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى منه القتور ثم ازع البصر كواتين يمين قلب إليك البصر خاسئا الله هو حسين ولقد, ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كبروا برضهم عذاب جهنم وبكث المصيد إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا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 وقالوا لو لنا نسمع ونعطل ما قمنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فالفحط لي أصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب له لهم مصرة وأجن كبير وأسروا قوله وأجهروا به إنه عديد بذلك الدور ألا يعجب من خلق وهو اللطيء الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ولولا فرشوا في مناتبها وكلوا من رسله وإليه النشور أأمرتم من في السماء أن يسف بكم الأرض وإلى أن يتمون أم أمرتم من في السماء أن يرسل عليكم فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يمكثهم الا الاحبان انه بكل شيء بصير ام من هذا الذي هو جملذ له ان يسركم من دون الرحمن هكا يكون الا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجو في عدو من ونقود أمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي صبيا على خلاط مستطيم قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَاكُمْ وَجَعَلَ نَسْمَقَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَبْئِدَةَ فَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَوْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل إنما العلم حين الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذوة سيء وجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به تتعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن ومن نابه وعليه سوزكلنا فاسبع له لمن هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتلكم بماء معين اللہ, اللہ, ربنا ربنا صدق صدق اللہ الحمد للہ رب المین و سلاۃ وسلم یا رب مصطفیٰ مصطفیٰ تعالیٰ علیہ وسلم علی ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرماؤں درس کی غلطیاں پڑھنے پڑھانے کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرماؤں عمل کا جذبہ دے دے ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت تقبیر اولا کے ساتھ سف اول میں ادا کرنے والا بنا دے جتنے اسٹائل حاضر ہیں مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سب نے مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں ہر ایک کی تنگ دستی قرضداری ناچاکی مقدمے بازی پریشانی بیماری بے اولادی کو دور کر دے سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما میٹھے مدینے کی حضری نصیب فرما یا اللہ زیرِ گمبدِ خضرہ جلوِ محبوب میں شہادت جنت الوقی میں متسن اور جنت الفردوس میں مدنِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں جگہ نصیب فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یارب کہا کردے پوری آرزو حربے کا سو مجبور کی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا منو سلیہ وسلم محمد وعلا علی محمد یا رسول اللہ رب سلام الا اللہ محمد رسول اللہ